اصل مسئلہ یہ ہے دیکھیے کہ یہ جو ستر عورت ہیں علماء نے آٹھ نقل فرما اعلی حضر بڑی تحقیق کرنے کے بعد اس کے نو حصے نقل فرمائے اب یہ اس کے یہ جو ناف ہے ناف کی سیز سے اگر آپ ناپیں تو ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے یہ ستر عورت ہمارے امام امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ کے نزدیک کے ناف جو ہے یہ سطر عورت نہیں اب اس حصے پہ منحصر ہے کہ کتنا حصہ نظر آیا لیکن وہ مایوب تو ہے کہ لوگ جو پتلوں ایسی پہنتے ہیں بلکہ ہم نے تو کئی جگہ دیکھا کہ اتنی نیچی پتلون پہنتے ہیں کہ ذرا سا دھکا لگے تو نیچے چلی جائے ہم نے پوچھا ہی کیا مرلا کہہ لئے جی ایسا چلا آج کل فیشن جو ہے وہ ایسا چلا پتلوں اگر پہنے تو ایسی پتلوں پہنے کہ سترے عورت جو ہے وہ اس سے چھپ جائے اور اتنی تنگ نہ ہو کہ ہمارے جیسا آدمی سونچے یہ اس میں گوسا کیسے ہوگا سمجھے تو ایسی بھی تنگ نہ ہو اتنی نان سے اگر کوئی نماز پڑھ سکے تو ایسی پتلون سے نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے سترہ عورت کا ہمیشہ خیال رکھ